اور لوت کو نجات دی جب اس نے اپن قوم سے فرمایا تم بے شک بے حیائی کا کام کرتے ہو کہ تم سے پہلے دن بھر میں کسی نے نہ کیا